کیا حاد سب ٹھیک ہے خرید یہ آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے ان شاء کرتے ہیں ہمارے پاس دو 291 اکانوے ٹو نائن کے درمیان میں سے تقریباً تین نمبر حدیث ہے تو حضرت ر عليها زوجها يسحو في شعب الانا. یہ حایت ہے حضرت رضی اللہ عنہ سے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ بھی مباشرت کے حوالے سے حدیث ہے حقوق کا اس میں بیان ہے آخر میں طرز الباب جو ہے وہ یہی ہے کہ تو یہ تقریباً وہ طرز الباب بنتا ہے اس کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین بندے ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی لا لاقب صلاحت ان کی صلات یعنی ان کی کوئی نماز بھی قبول نہیں کی جاتی اور نماز کے علاو سعد النت ان اور نہ ان کی کوئی نیکی اوپر جاتی ہے قبولیت کے لیے کیونکہ انسان کی نیکیاں روزمرہ کی نیکیہ اثر کے نماز کے بعد فرشتے لے جاتے اوپر اور رات والے فرشتے آ جاتے ہیں فجر نماز تک تو فجر نماز کے بعد پھر وہ فرشتے چلے جاتے ہیں دن والے پھر آ جاتے ہیں یہ ہی ڈوٹیاں لگتی رہتی ہے اور انسان کے روز کے اعمال اوپر چلے جاتے ہیں تو اعمال انسان کے تین بندے سے ہیں جن کے اعمال اوپر نہیں جائیں گے اور اللہ جانو قبولیت ان کو قبولیت کا درجہ نہیں جائیں گے تو جب قبولیت کا درجہ نہیں دیں گے حدیث میں آتا ہے جو نماز اللہ جشان قبول نہیں فرماتے اور اس کو گندے کپڑے میں لپیٹ کر واپس اسی بندے کے منہ پہ مارا جاتا ہے تو اسی طرح ایک نیک عمل بھی ہے اگر اس میں اس کیا نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے قبولیت کی تو اللہ حج اسی طرح اس کو اوپر نیچا جانے دیتا واپس لٹا دیتا ہے تو ان کی کوئی حسن قابل قبول نہیں ہوگی وہ کون سے تین بندے ہیں نمبر ایک البد وہ عبد وہ غلام جو آب کو جو باغا باگ باگ ہوا ہو وہ غلام جو باغ جائے کس سے اپنے مولا سے کیونکہ غلام کا کام ہے اتحاد کرنا اپنے مولا لیکن مولا سے اتحاد نہیں کرتا مولا سے باغ جاتا ہے اس وقت تک اس کی نماز کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی موالیہ جب تک یہ اپنے مولا کی طرف اپنے مولاؤں کی طرف واپس نہیں ہوتا اور کیا نہیں کرتا فیضی ہم جب تک نہیں رکھتا اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں یہ اشارہ ہے اطاعت کی طرف جب تک کہ باغنے کے بعد واپس آ کر اطاعت کا زندگی نہیں گزارتا اطاعت والی زندگی اور اتحاد کا اظہار نہیں کرتا ان کے سامنے اس وقت تک اس کی کوئی نی کی کوئی نماز قابل قبول نہیں ہے. نمبر دو علیحا ز دوسری وہ عورت ہے جس پر اس کا خاون ناراض ہو خاون اس سے کیا ہو جائے یعنی ناراض ہو جائے اصاخت علیحا زوجہ مطلب یہ ہے کہ خاون اس سے ناراض ہے اور اس کی غلطی کی وجہ سے غلطی اس کی ہے یا اس کے نافرمانی کی وجہ سے خاؤن کو ناراض کیا جب تک خاون کو راضی نہیں کرتی خاؤن اس سے راضی نہیں ہوتا اس کی نماز کوئی قبول نہیں ہے کوئی نیکی اس کے اللہ قبول نہیں فرماتے نمبر تین وہ سکران وہ انسان ہے جو کہ سکران ہو سکران سے مطلب یہ ہے کہ حالت نشے میں ہو حالت نشے میں کسی کی نماز کسی کی نیکی قابل قبول نہیں حدیش ہوا یہاں تک کہ وہ افاقے میں آ جائے سے نکل جائے اور اس سکران سے کیا ہو جائے صحت میں آ جائے جب تک بےوشی میں ہوش میں نہیں آتا اس وقت اس کی نماز کوئی نیکی قابل قبول نہیں روا البی کیونکہ اس وقت یہ مقلف نہیں ہوتا شاہ بل ایمان تو یہ تین بندے ہیں تو تین بندوں میں ایک وہ عورت بھی ہے جس کا خاص اس سے ناراض ہو تو لہذا عبادت کے قبول ہونے کے لیے یہ کیا ہے؟ یعنی حقوق پاسداری پازداری ضروری ہے قرآن ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو نسائی خیر جناب ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے یعنی کسی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو نسائی خیر عورتوں میں سے اچھی عورتیں کون سی ہے کیا اس کی علامت ہے کیا پہچان ہے اچھی عورت کس عورت کو کہا جا سکے گا تأثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی عورت وہ ہے تأثر جو خوش کر دیتی ہے یہ عورت اذا نظارہ جب اس کی طرف دیکھا جائے مطلب خاوند اس کی طرف دیکھے تو دیکھتے ہی وہ اس کو خوشی محسوس ہو اور خوش ہو جائے تو سمجھ لے کہ یہ اچھی عورت کیا مطلب وہ بات اخلاقی نہیں کرتی خاؤن آ گیا تو اس کا خیال رکھ لیتی ہے ہاں جی اس کا پانی کا چائے کا وغیرہ وغیرہ پوچھ لیتی ہے تو اس صورت میں پھر انسان جب دیکھتا ہے اس کی طرف تو خوش ہوتا ہے وہ خدمت میں لگ جاتی ہے فوراً تصور رحو اداروں بوتی روح ادار ہمارا اطاعت کرتی ہے بات مانتی ہے جب اس کو حکم کر لیتا ہے خاون اولا تو خالف ہوا وہ مالحا اپنے نفس کے بارے میں اپنے مال کے بارے میں یہ مخالفت نہیں کرتے اپنے خاون کی یعنی اس کی اطاعت کر لیتی یا کر اس چیز کے بارے میں جو کہ عام طور پہ مکرو سمجھا جاتا ہے یعنی یہ چیز ایسی ہے کہ اپنا نفس یا اپنا جو مال ہے یہ انسان کسی اور کو نہیں دیتا نہ کسی اور کو اس میں تصرف کرنے دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ اور یہ بھی ہے کہ عورت جب امیر ہو اس کے پاس پیسے ہو اور خاؤن کیا ہو غریب ہو فقیر ہو بیچارہ ہو تو اس سے پیسے مانگے عورت سے اور عورت نے خوشی سے دے دی تو سمجھ لے کہ یہ کیا ہے یہ اچھی عورت ہے عام طور پر طبیعت یہ گوارا نہیں کرتا عورت یہ کہتی خون سے کہ حق تو میرا بنتا ہے آپ کے اوپر لیکن تم مجھ سے الٹا پیسے مانگ رہے ہو مطلب یہ ہے کہ اگر وہ خوشی سے اس کی مدد کر لیتی ہے اور اس خاون کو خوش کرتی ہے تو یہ کیا ہے یہ اچھی عورت بلا تو خالف ہو سیاحا و مالیہ اس کا یہ مطلب ہے کہ مال اور نفس کے بارے میں کبھی وہ مخالفت نہیں کرتی جو خاون کو ضرورت پیش آتی ہے تو وہ کیا کر لیتی ہے انکار نہیں کرتی پیش کرتی ہے یہ اچھی عورت کی کیا ہے نشانی اللہ صلی اللہ علیہ دنیا والا خیر عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ, ابن عباس رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ارشاد فرمایا یہ فرمایا کہ اربعن چار قسلتے ہیں چار آداد ہیں چار صفات ہیں من یا جن عورتوں کو یہ چار صفات میں سے صف... کوئی صف دی گئی چار صفات ہیں جن کو دی گئی یہ فقد عوت یا خیرت دنیا والا خیرات بے شک سمجھ لے کہ اس کو دیا گیا دنیا اور آخرت کی بلائی یعنی آخرت اور دنیا کی بلائی اس کو مل گئی تو یہ چار میں سے کیا کیا چیز ہے نمبر ایک کل شاکرن نمبر کر ایک صرف یہ ہے کہ انسان کے اندر دل ہو لیکن شکر گزار ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کے اندر کیا نہیں ہے نہ نہیں ہے جس کے اندر شکر والا دل ہو شکر ادا کرنے والا تو سمجھ لے کہ اس کو اللہ نے دنیا اور آخرت کی بلائی دے دی ایک چیزیں دوسری چیز ہے وہ لسان دوسری چیز یہ ہے کہ زبان ذاکر ہو یعنی ہمیشہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ رتب ہونا چاہیے یعنی تر ہونی چاہیے کیوں جیسے زبان منہ میں پھرتی رہتی ہے اور ہلتی ہے تو توک لگتا رہتا ہے تو وہ زبان کیا ہوتی ہے تر تازہ ہوتی ہے اور رتب ہوتی ہے تو لسان ذاکر ایک انسان کو اگر لسان ذاکر دیا گیا تو یہ سمجھ لے کہ دنیا اور آخرت کی کیا ہے خیر ہے کیونکہ زاکرین کی اپنے کیا ہے فضیلت ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ذاکرین سے یہ بھی مراد ہے کہ صرف اور صرف زبان سے ذکر نہیں مطلب دل سے اللہ ان کو یاد رہتا ہے ہمیشہ ہر موڑ پہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں اللہ سے غافل نہیں ہوتا ہے انسان جب نیکی آتی ہے تو اس کو چھوڑتا نہیں ہے جب برائی کا کام آتا ہے تو اس کی طرف قریب نہیں جاتا کیونکہ اس کے کی دل میں اللہ حاضر ناظر ہوتا ہے اور اس سے ظاہری معنی بھی ہو سکتا ہے کہ لسان اس کی زبان ہمیشہ ذکر میں لگی رہتی ہے اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے جب زبان پہ اللہ یاد ہو تو دل میں بھی یاد رہتا ہے تو یہ زبان کیا ہے قسم کی یاد دلاتی ہے دل ہاں جی دل کو کیا ہے یعنی آگاہ کرنے کے لیے اللہ نے زبان دی ہے زبان پہ بھی ذکر ہونا چاہیے تیسری صرف یہ ہے وہ بدن بلائی تیسرے تیسری بات یہ ہے کہ انسان بدن ہو بلا پر مطلب کیا ہے برداشت کرنے والا ہو بلا پر یعنی بلائیں وغیرہ وہ کیا کرتا ہو برداشت کرتا ہو ہمیشہ جو مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کو کیا کر لیتے وہ اٹھا لیتا ہے <سؤال> ایسا جسم ایسا بدن ایسا جسم صابر جو کہ بلاؤں پر مصیبتوں پر صبر کرتا ہو ایسا جسم بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کہ مصیبت آ جائے اور مصیبت آنے کے بعد اللہ کے لیے وہ صبر کر لیتا ہے صابر ہے ان اللہ <paying>... جس نے صبر کیا تو اللہ ساتھ دیتا ہے اس کا تین صفات ہو گئے چار نمبر پہ ہی یہ ہے لا فی نفسها ولا ہی ایسی عورت اللہ نے دی اس کو اس آدمی کو کہ لا طبغی ہی خو ن فی نف جو کبھی مطالبہ نہیں کرتی کبھی طلب نہیں کرتی خیانت اپنے نفس کے بارے میں یعنی نفس میں خیالت نہیں کرتی کیا مطلب وہ غلط نہیں ہے ایسی عورت جو کہ پاک دامن ہے ہمیشہ محسنا رہتی ہے پاک دامن رہتی ہے تو سمجھ لے کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے یہ دنیا اور آخرت کی کیا ہے بدائی نہ تو نس میں خیانت کرتی ہے ولا مالی ہی نہ کے مال میں خیانت کرتی ہے ایسی عورت جس کو نصیب ہو تو سمجھ لے کہ اس کو دنیا اور آخرت کی خیر دی گئی یہ چار صفات ہے اللہ شانو ہم سب کو ہی نصیب فرمائے رواح البیف شاب علیمان یہ ہے وہ حقوق کے بارے میں یہ باب تھا تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی یہ حقوق انسانوں کو بتا دی کہ اپنی امت کو بتا دے کہ یہ حقوق ہے خاون کے یہ حق ہے بیوی پر بیوی کے لیے یہ حق ہے خاون کے اوپر تو اسی سے ایک معاشرہ بنتا ہے اچھا معاشرہ پر امن معاشرہ پر محبت معاشرہ اگر ان حقوق کا خیال رکھا جائے تو کہاں بھی کوئی مسئلہ نہیں درپیش آتا کوئی پرابلم نہیں ہوتا اگر ان چیزوں کو اگنور کیا جائے اور ان سے ہٹ کر انسان اپنی زندگی گزارنا چاہے تو سمجھ لے کہ وہ زندگی کیا نہیں ہے کامیاب نہیں ہے وہ ہمیشہ ناکامی کی کیا ہوتی ہے سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ باب ختم ہو گیا اگلا باب ہے باب الخلا و طلاقی باب ہے خلع اور طلاق کے بارے میں خلع اور چیز ہے طلاق اور چیز ہے خلا جو ہے یہ بمانے نظر ہے اخراج ہے یعنی ایک چیز کو چھوڑ دینا جیسے کہ ملبوس کو ہم نکالتے ہیں کس سے جسم سے کوئی لباس ہے اس کو ہم اتارتے ہیں لباس کا اتارنا یہ کیا ہے یہ ہولہ ہے اس لحاظ سے یہ خولا جو ہے یہ عورت مطالبہ کرتی ہے یعنی وہیا کہ عورت اور خام آپس میں لباس ہے اگر عورت نہیں چاہتی کہ میں مجھے پہنا جائے اور خاؤن مجھے پہننے پہننے سے کیا کرتی ہے وہ انکار کر لیتی ہے وہ الگ ہونا چاہتی ہے تو اس کو خولا کہتے ہیں تو اس پہ خولا کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوڑنے کے معنی میں ہے جی تو امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خولا بھی ایک طلاق بائن ہے لیکن امام احمد رحمہ اللہ کے ہاں ایسی بات نہیں ہے تو لہٰذا امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ طلاق نہیں ہے یہ بالکل ایک قسم کا علاحدی ہونے کا کیا ہے ایک صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر عورت اپنے خاون سے تنگ ہے اور اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی کسی وجہ سے کوئی تنگی ہے اس کو پورا خرچہ نہیں ملتا یا مزاج نہیں ملتا تو وہ پھر خاون نہیں چھوڑنا چاہتا لیکن بیوی کہتی ہے کہ مجھے چھوڑ دے کس شرط پہ کہ مجھے جو مہر تم نے دیا ہے یہ میں تمہیں بخش دوں گی واپس کر دوں گی تو یہ مہر میرا آپ لے لیں اور مجھے کیا کر دے آپ چھوڑ دے تو خاون اگر اس پہ راضی ہوتا ہے اور خولا دے دیتا ہے تو پھر کیا ہے یہ ٹھیک ہے تو باہمی مصالحت سے یہ خولا ہو سکتا ہے اور طلاق جو ہے طلاق اور چیز ہے طلاق خاون کا کیا ہے حق ہے وہ طلاق دینا چاہے کسی وقت بھی تو اس کے ہاتھ میں کیا اختیار ہے ہتھیار ہے لیکن طلاق کو اب کہا گیا ہے یعنی یہ اللہ کے ہاں حلال تو ہے لیکن اللہ کو کبھی بھی پسند نہیں ہے کیونکہ طلاق سے کبھی گھر آباد نہیں ہوئے بلکہ گھر اجڑ گئے اور رشتے داریاں کیا ہوتی ہیں اس پہ پیدا ہوتی ہے اور معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے اس سے لہٰذا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ معمولی معمولی باتوں پر عورت کو طلاق دی جائے خون جذبات میں آ جائے ہاں تو یہ باتیں کیا ہے یہ درست نہیں ہے اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے اگرچہ حلال ہے لیکن اب غزول حال اس کو کہا دیا ہے تو کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں طلاق دینا بیوی بی کو کیا ہے مکرو ہوتا ہے اچ... معمولی باتوں پر طلاق دینا اور کچھ حالات ایسے واقع ہو جاتی ہیں کہ بیوی بی کو طلاق دینا پھر واجب ہو جاتا ہے اگر بیوی بی کیا ہے بالکل بدکار ہے مثلاً وہ حقوق کا خیال نہیں رکھتی اولاد نہیں پال سکتی نہیں پالتی اور اس نے فساد ہی فساد پہلانا ہے اس صورت میں پھر کیا کریں یعنی عورت کو چھوڑ دینا بہتر ہے تو اس کو کیا کیا جائے علاحدہ کیا جائے بہرحال طلاق کی مشرون طریقی یہ ہے کہ ہر طہر میں عورت کو طلاق دی جائے اور یہ تقریباً ایک طلاق ایک طہر میں دینے کے مطلب یہ ہے کہ تین مہینے میں تین طلاقیں پوری ہو جاتی ہیں ایک طلاق رجعی ہے جو ایک طلاق یا دو طلاق کے بعد انسان رجوع کر لیتا ہے عدت پورے ہونے سے پہلے پہلے تو لہذا وہ کیا ہے طلاق رجعی ہے یہ بات یاد رکھے کہ طلاق رجعی جو رجوع کرنے کے بعد جو طلاق واقع ہوا ہے وہ اکاؤنٹ ہو جاتا ہے اگلے بار کے لیے آپ کے پاس دو طلاق کا حق یا ایک طلاق کا حق واقعی رہتا ہے اگر ایک طلاق رجعی دی ہے تو پھر دو طلاق کا حق واقعی ہے اگر دو دی ہے تو رجعی طلاق میں پھر ایک طلاق باقی ہے باقی کیا ہے وہ ختم ہو چکے وہ ایک ہوتے ہیں اور اس کو شمار کیا جاتا ہے جہازہ یہ کیا ہے خلع اور طلاق کے بارے میں کیا ہے یہ مسائل ہیں یہاں سے ابن صنیف رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب الخلعی والطلاق الفصل الاول عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان امرہ تثابت ابن قیس اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ تم سنگ والی رسول حدیق نام رسول صلی الله علیہ وسلم اقبال حدیق روح البخاری واقعہ ہے عبد اللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کی ایک عورت آئی ہے کس کی عورت ہے بیوی ہے ثابت ابن قیست نبی صلی اللہ علیہ اور مسلم پوچھتی ہے رسول اللہ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ابن قیص جو ہے ما تب علی میں اس سے ناراض نہیں ہوں نہ اس پہ میں ایب لگاتی ہوں اس کے کوئی برائی نہیں ہے میں فی نہیں لگاتی بد اخلاق ہے اخلاق اچھے نہیں ہے بلکہ ہر چیز ہے والدین اور کے بارے میں میں کیا لگاتی ہوں اس پر کوئی الزام لگاتی ہوں والا کن اکرا فرا فی اسلامی لیکن اتنی سی بات ہے کہ میں کفرانی نعمت کو اسلام میں برا سمجھتی ہوں یعنی مجھے اچھا نہیں لگتا وہ کفرانی نعمت کرتا ہے کا مطلب کیا ہے یعنی قفرانی نعمت یا اس سے ہے مطلب یہ ہے کہ تبعی طور پر میرے اس کے درمیان میں کیا نہیں ہے محبت نہیں ہے اللہ کی طرف ایک جوڑ نہیں ہے شادی تو ہو گئی ہماری لیکن تبعی طور پر میرا میلان اس کی طرف نہیں ہے اس کا میرے طرف نہیں ہے تو اگر میں نہیں چاہتی اس کے پاس رہنا تو یہ کفرانی نعمت نہ ہو جائے تو لہذا میں یہ نہیں چاہتی کہ اس مسلمان ہوتے ہوئے مجھ سے کفرانی نعمت ہو جائے تو لہٰذا مجھے یہ نعمت نہیں چاہیے بس اس سے جان چھوٹ جائے مجھے چھوڑ دے تاکہ کفرانی نعمت نہ ہو اس کا یہ مطلب ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصور الدین علی ہدیف یعنی آپ اس کا وہ باغیچہ جو ہے باغ وہ آپ واپس کرنا چاہتی ہے اس کے اوپر مطلب جو باغ اس نے قیس ابن نے میں مہر میں دیا تھا تو وہ مہر والا باغ آپ واپس کرنا چاہتی ہے ثابت ابن قیس کو حالت نام عورت نے کہا کہ ہاں بالکل میں واپس کرنا چاہتی ہوں مجھے مہر نہیں چاہیے تو مطلب یہ کہ خولا کی صورت تھی تو خولا کی صورت میں یہ ہے کہ خاون کو راضی کر دیے مہر لے لیا واپس اور اس عورت کو کیا کر دیا چھوڑ دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیس ابنی ثابت سے کہا کہ آپ حدیقہ واپس لے لو اس کو قبول کر لو واپس لے لو یعنی جو باہر میں تم دے چکے ہو اور اس کو ایک ہی طلاق دے دو اس کو چھوڑ دو مطلب ایک طلاق دے دیں پھر رجوع نہیں کرنا اور اس کے بعد ایک ای طلاق دے کر کیا ہو جائے گا یہ فارغ ہو جائے گی عدت پورے ہونے کے بعد روا بخاری مطلب یہ ہے کہ اس کو کھولا کی صورت میں کیا کر دے آپ چھوڑ دیں اور مصالحات یہی ہوئی کہ اس سے جو مہر میں تمہیں حجی تم نے دیا ہے باغ اس کو تو وہ باغ تمہیں واپس کر دے گی یہ آپ لے لیں تو اس کو آپ کیا کر دیں طلاق دے دے وہ چھوڑ دیں تاکہ قرآن نعمت نہ جائے نہ آپ کی طرف سے نہ ان کی طرف سے لہذا جب طبیعت نہیں ملتی آپس میں بنتی نہیں ہے تو لہذا کس کس کی زندگی گزارنے سے بہتر نہیں ہے کہ جان چھڑا دے بس ختم کر دے جہاں طبیعت ملتی ہے مزاج ملتا ہے تو خاون دوسری بیوی کے شادی شادی کر لے اور یہاں سے بیوی جا کے کسی اور سے شادی کر لے وہ امراط وهي حائز فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتعه غيز فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيده فتطهر فإن بدى له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي عمل الله أن تطلق لها النساء یہ حدیث اس میں وہ طریقہ بتانا چاہتے ہیں کس کا طلاق کا طلاق کا یہ ہے کہ طلاق دی جاتی ہے عورت کو تو حیض کے حالت میں نہ دیا جائے حالت حیض میں طلاق نہ دیا جائے اس کو طہر جیسے حیض سے پاک ہو جاتی تہر آتا ہے جیسے تہر آ تو اس میں خاطر رجوع نہ کریں اس کے پاس نہ جائیں ہم بستری نہ کریں اور اس کو اسی تہر میں کیا کرتے طلاق دے دیں پھر اس میں کیا کریں اگر چاہے تو رجوع کر لیں رجوع کر سکتا ہے اگر چاہے تو پھر کیا کرے اس کو رجوع کر کے رکھے اپنے پاس اگر چاہے تو نہیں رکھنا چاہتا تو پھر رجوع نہ کرے پھر کیا کریں اس کو چھوڑ دے یہ طریقہ ہے اس کا تو یہ واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دی اور حالت حیض میں تھی عمر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے یہ واقعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ میرے بیٹے نے ایسا کیا اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی یہ ضفی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شان میں یا اس کام میں اس کو غصہ آ گیا ناراضگی کا اظہار کیا یہ کیا غلط کام کیا اس نے سم مکال پھر کہنے لگے طریقہ یہ ہے کہ ریورا جیہا اس کو چاہیے کہ اس کو رجوع کر لے واپس اس کو کیا کرے رجوع کرے سم سکھا اور اس کو رکھے اپنے پاس روکے رکھے حت تت ہو رہا کیا ہو جائے یعنی پاک ہو جائے رجوع کا مطلب یہ کہ ابھی ہم بستری تو کر نہیں سکتا رجو کے لیے حائزہ ہے تو حائزہ کے ساتھ تو یہ جائز نہیں ہے لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے ویسے کوئی ہاتھ لگا لے تو رجوع اس سے بھی ہو سکتا ہے تو پھر اس کو اپنے پاس رکھے ہت ہو رہا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے سمت آہست پھر حیض آ جائے حت ہو رہا پھر پاک ہو جائے تعین بذا اگر اس کو اس کی مرضی ہے اگر اس کو کیا ہے جی؟ اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کو طلاق دے دے این طال طلاق دے دے تو فلیطا پر طلاق دے دے اس کو لیکن طاہر حالت تہر میں قبل عین مسا اس سے پہلے کہ اس کو مسا کرے یا اس کے ساتھ ہم بستری کرے یعنی بالکل پھر رجوع نہیں کرنا کیونکہ پہلے طلاق جو آ رہے ہیں تو آخری یہ طلاق ہے آخری طلاق میں پھر رجوع کر لیا تو پھر وہ سارے طلاق کیا ہو جائیں گی وہ واپس اس کی بیوی ہو جائے گی وہ اکاؤنٹ نہیں ہو جائے گی تو اس میں یہ کرے کہ مسئل سے پہلے پہلے جیسے کہ پہلے اس نے کیا کیا توہر میں طلاق دے دے کہ آ رہا ہے تو تیسری طلاق میں وہ مسئلہ نہ کرے اور اس کو کیا کرے طلاق سے یعنی رجوع نہ کرے فتیل کا عزتوں اللہ امر اللہ تو یہی وہی عزت ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے تو النساء اسی, اسی کے مساو عورتوں کو طلاق دیا جائے یہ سنت کی طلاق ہے, ہے سنت طلاق روایت پھر جب بھی طلاق دینا ہو تو حالت طہر میں دے دے تو یہ نہ کرے اب ہامل یا اس وقت کے حاملہ ہو تو اس وقت اس پہ طلاق کب ہوتا ہے یعنی حمل الاغ دیے لیے تو ہم حم وقت حمل یہ عدت ترس کی۔ متفق علیہ یہ حدیث کیا ہے متفق علیہ متفق علیہ حدیث اس کو کہتے ہیں جو کہ امام بخاری و مسلم رحمهم الله نے دونوں نے کیا فرمایا ذکر کیا ہو۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہے خیرا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا ہے فخر لله ورسوله یعنی ہمیں اختیار دیا کہ آپ دنیا چاہتی ہو یا اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا جیسے کہ وہ پہلے مسئلہ علا وغیرہ کا قلم ہم پر کوئی شمار کرنا نہیں ہے مطلب یہ ہے کی یہ اللہ رب الس جو بھی ناراضگی وغیرہ تھی وہ ختم ہو گئی تو ہمارے اوپر کوئی شمار نہیں ہے مطلب ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کر دی ہے جو ہم سے وہ غلطی ہو گئی تھی ہم نے کچھ مانگا وغیرہ تھا تو اللہ نے کیا کر دیا معاف کر دیا متفق علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی رضما یہاں سے انشاء اللہ کل ہم حدیث پڑھیں گے اللہ جل رضو ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق